آئی سی سی آر کی طرف سے میں اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر مجھے چند لفظ کہنے کا موقع دیا گیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ چاہے کتنے بھی بدلے سیاست چاہے کتنی بھی آنکھ میں چول کھیلیں ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اب بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ دلوں کی سیاست کے اپنے ہی اصول ہیں اس کے شجر کو صرف محبت سے اس کے شجر کو صرف محبت سے سینچا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے اسے کمڈھانے کی محلت نہیں دی جا سکتی حال ہی میں دونوں ملکوں کے بیچ جو کلچر معاہدہ ہوا ہے وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کی طرف ایک قابل تحسین قدم ہے محترم اقبال بانوں کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کے اس رشتے کو مضبوط کرنے میں ایک فنکار کا کتنا بڑا حصہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لاکھوں فنکاروں کے یہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مدہ ہیں اور خود بیگم اقبال کے پرستاروں کی تعداد لا تعداد ہے کیونکہ یہ وہ حسین لوگ ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں سما گئے ہماری یہ دعا ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے جس نئے تجربے کی شروعات ہوئی ہے اسے فروغ ملے تاکہ یہ فنکار اپنے باہمی تجربے تخلیقی تجربے اور آپسی تبادلۂ خیالات کے ذریعے اس کی بنیاد کو آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط کرتے ہیں ہمیں اپنے فنکار کی اس قوت پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ صرف ایک فنکار ہی کہہ سکتا ہے ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ کے راہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اور میں سمجھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ اقبال بانو کا شمار یقیناً ایسی ہی فنکاروں میں کیا جا سکتا ہے آپ منتظر ہیں بے چین ہیں محترمہ اقبال بانو کو سننے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں محترمہ اقبال بانو محترمہ اقبال بانوں کے ساتھ جو فنکار حصہ لے رہے ہیں وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن اور سٹیج کے نامی گرامی فنکار ہیں سارنگی پر آپ کو ساتھ دے رہے ہیں جناب اللہ رکھا ہارمونیم ہارمونیم پر جناب محمد علی اور طبلے پر سنگت کر رہے ہیں جناب ارشاد علی میں گزارش کروں گی اقبال بانو صاحبہ سے کہ شروعات کریں नौ रात पहले एक ठुमरी पेश कर रही हूं Mm-hmm. at the Amen.